نحمد نسلم و نسلم على رسوله اما بعد من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. الَّذین علی نوزیم. وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں غیر اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں بیان ہوا تھا حدل للمتقین کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اب وہ پرہیزگار کون ہیں یہ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ الرون اب الغائد وہ متقی اور وہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں غیر پر مینون یہ ایمان سے بنا ہے اور ایمان کے لغوی معنی یہ ہیں کہ اطاعت کرنا اور یؤمنون ایمان کے معنی ہے یعنی امن دینا تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے امن دے دیتے ہیں عذاب الہی سے وہ اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام مومن ہے تو جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی مومن کہلاتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کہ یہ بھی قرآن میں مومن بیان ہوا ہے اور انسان جو ایمان لے آیا وہ مومن کہلاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس نے اپنے آپ کو عذاب سے امن دی ہے اور اللہ تبارک مطالعہ مومن اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے امان, امان دیتا ہے اپنے بندوں کو عذاب سے بچاتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک وطہ جو ہے مومن ہوا تو مومن بندے کی بھی صفت ہے اور مومن اللہ تبارک وطہ کی بھی صفت ہے لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ بندے کو مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان پڑتا ہے کہ جو غیب ہے یعنی جو ہواز سے یعنی آنکھوں سے بیچی نہیں جا سکتی ہے اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حواص کے ذریعے سے معلوم نہیں کی جا سکتی ہیں تو ان پر وہ یقین رکھتا ہے ان پر وہ ایمان رکھتا ہے تو اس لیے وہ مومن ہوا اور ان چیزوں پر ایمان ڈال اس نے اپنے آپ کو اس سزا سے بچا لیا کہ جو ان چیزوں پر اور ان باتوں پر ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو اس لیے اس شخص کو کہ جو ان غیر کی باتوں پر یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سزا سے اور اس مواخذے اور اس عذاب سے بچا دیتا ہے تو اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے اور و اس شخص کو کہ جو بغیر دیکھی ہوئی باتوں پر ایمان لے آیا اور اس پر یقین کر لیا مثلا جنت ہے دوزخ ہے قیامت ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ان سب پر وہ یقین رکھتا ہے تو اس پر یقین بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک مطالعہ اس کو آصرت کے عذاب سے بچا لے گا تو اس لیے اللہ تبارک مطالعہ مبمن ہوا تو بہرحال یہ اعتبار ہے اور یہ اس فرق سے جو ہے جو ہے وہ ہر ایک کے اعتبار سے معنی جدا گانا ہو جاتے ہیں اب غیب جو ہے وہ کیا ہے غیر ایسی باتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو نہ دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے جو اعضا اور جو حواص ہیں ان سے جو ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے اب یہ دو طرح کی باتیں ہیں غیر سے جن کا تعلق ہے ایک تو وہ کہ جن پر کوئی دلیل ہی نہیں مثلا قیامت ایسا غیر ہے کہ اس پر کوئی جو ہے دلیل بیان نہیں کی جا سکتی ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرا وہ غیر ہے کہ جس پر جو ہے وہ دلائل ہیں مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیر غیر تعلق رکھتی ہے وہ بھی غائب ہے اور اس کی صفات بھی جو ہے وہ غیر ہے لیکن اللہ کی ذات اور صفات پر اتنے دلائل ہیں کہ یہ دنیا اس کا ہر ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر دلالت کرتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ ایسا غیب ہوا اللہ کے ذات ایسی غیب غیب سے متعلق ہوئی کہ جس کی صفات اور جس کی ذات پر دلائی موجود ہیں کیوں کہ یہ دنیا اور اس کا ہر ہر ذرہ یہ بتلا رہا ہے کہ بغیر کسی بنائے بنانے والے کے یہ بن نہیں سکتے اور ان کا بنانے والا ہے ان کا پیدا کرنے والا ہے تو اس لیے جو یہ ایسا غیب ہوا کہ جس پر دلائی موجود ہیں مومن وہ ہوا کہ جو ان تمام پر یقین رکھتا ہے اور ان تمام پر ایمان رکھتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ ہاں وہ غیب ایسا ہو کہ جس پر کوئی دلائل نہ ہو اور ہاں جو ہے وہ غیب کی ایسی باتیں ہوں کہ جن پر دلائل موجود ہوں تو ایمان کیا ہوا ایمان نام ہوا غیب پر یقین رکھنے کا اور غیب کی باتوں کو ماننے کا صرف جان لینا کافی نہیں ہے اور ظاہری باتوں کو دیکھ کر ان کا جان لینا جو ہے یہ کافی نہیں ہے یہ ایمان نہیں کہلائے گا مثال کے طور پر ایمان میں قرآن بھی داخل ہے قرآن پر بھی یقین رکھنا لیکن قرآن پر کیسا ایمان رکھنا اور کیسا یقین رکھنا ضروری ہے صرف ظاہری یقین اور قرآن کے بارے میں صرف ظاہری باتوں پر جو ہے وہ مان دینا یہ ایمان نہیں کہہ جائے گا مثلا قرآن کریم جو ہے کاغذ پر لکھا ہوا ہے یہ قرآن کا ظاہر ہے قرآن کریم کے یہ ظاہری الفاظ ہیں قرآن کریم کی یہ ظاہری بات ہے تو قرآن عربی زبان میں ہے اور قرآن کا ایک ظاہر یہ بھی ہے کہ یہ فلاں کمپنی نے چھاپا ہے فلاں چھاپنے والوں نے چھاپا ہے اس کا متبہ فلاں ہے کراچی میں چھپا ہے لاہور میں چھپا ہے یہ قرآن کے متعلق وہ باتیں ہیں کہ جو ظاہری ہیں تو یہ تو سب کو پتہ ہے اب اگر ان ظاہری باتوں کو مان لیا جائے تو اس کو جو ایمان نہیں کہا جائے گا ایمان جو ہے وہ قرآن کی باطنی باتوں پر یقین کرنا اور اس کو ماننا یہ ایمان کہلائے گا قرآن پر مثلا قرآن کی چھپی ہوئی باتیں کیا ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے یہ نازل ہوا ہے اس قرآن کا اس کتاب کا منظور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیادہ گرامی پر ہوا ہے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی یعنی چھپی ہوئی باتوں سے متعلق ہیں قرآن کی یہ یعنی یہ غیر سے متعلق باتیں ہیں تو ان کو ماننا اور ان پر یقین رکھنا یہ جو ہے ایمان کہلائے گا کیونکہ متقی اور پرہیزگار اور مومن وہی کہلائے اور کہلاتے ہیں کہ جو غیر کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اب یہی سے یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری باتوں کو ماننا یہ ایمان نہیں سال کے طور پر حضور کی ظاہری باتیں کیا ہیں کہ سرکار دو عالم سر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے یہ ظاہری بات ہے حضرت شہیدنا آمنا کے بطن مبارک سے متولد ہوئے یہ ظاہری بات ہے اور حضرت شہیدنا عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد کے پوتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں کیسی ہیں ظاہری ہیں تو ان کو ماننا ایمان نہیں بلکہ حضور کے جو پوشیدہ اور غیبی اوصاف ہیں ان کو ماننا اور ان پر یقین رکھنا جو ہے وہ ایمان کہلائے گا اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ان پر کتاب نازل ہوئی ہے اور اللہ کے حضور آخری رسول ہیں حضور پر رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے تو ان باتوں پر یقین رکھنا اور ان باتوں کو ماننا یہ ہے ایمان تو ظاہری باتیں تو کافر بھی جانتے تھے اور پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہوئے اور قرآن نے یہ فرمایا کہ النبین کتاب یا علیفون کما کہ جن کو کتاب دی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور کس طرح سے پہچانتے کمایا رفونا بنا اسی طرح سے پہچانتے جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں تو اب یہ دیکھیے کہ حضور کو پہچان تو پہچان پہچانتے تھے وہ لیکن پہچاننا صرف کافی نہیں ہوا ایمان کے لیے بلکہ ماننا جو یہ ضروری ہے اور ماننا بھی اس طرح سے کہ جو یعنی ایسی باتیں ایسے کمال ایسے اوساف کہ جو باتری تھے جو چھپے ہوئے تھے ان باتوں کو ماننا ان, ان باتوں کے حوالے سے حضور کو تسلیم کرنا حضور کو ماننا یہ ایمان کہلائے گا تو اس آیت میں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ متقی اور پرہیزگار جن کے لیے قرآن ہادی ہے اور جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو پوشیدہ اور غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں وہی متقی ہیں اور وہی پرہیزگار ہیں تو اس آیت میں گویا کہ متقی آ, حضرات کی جو وہ تفصیل اور تفریح بیان ہو رہی ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اس کے بعد پھر باقی باتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں اس کے احکام کے مطابق خرچ کرتے ہیں تو یہ پھر جو یعنی آ کی تفصیل بیان ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ایمان کو مقدم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے ایمان کا ذکر فرمایا کہ متفقی لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں پر تو ایمان مدار ہے ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے ایمان کے بغیر جو ہے نہ تقوی حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے تقوا اور باقی اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے ایمان کا ذکر کیا ہے اور وہ ایمان جو ہے وہ حقیقت جو ہے تمام اعمال کی جو ہے وہ جڑ ہے تو جب تک جڑ جو ہے وہ نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ درخت بنتا ہی نہیں اس میں نہ پھل آتے ہیں جب درخت ہی نہیں جڑ جڑ کے ساتھ ہوگا تو اس پر پھل بھی نہیں آئیں گے تو پھل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب کہ جو ہے وہ جڑ باقی ہوتی ہے اور جڑ سے ہی سلامت ہوتی ہے تو ایمان جو ہے وہ جڑ ہے تو جب یہ درست ہوگی اور یہ جو ہے قائم ہوگی تو اس کے بعد ہے پھر وہ درخت بھی جو ہے وہ کائم ہو جائے گا اس سے پھل بھی آ جائیں گے تو جب تک جو ہے یہ ایمان حاصل نہیں ہوگا تو اس وقت تک جو ہے یعنی کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیکی وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ کسی وقات اور اللہ کے یہاں اس کے قدر کوئی قدر و منت نہیں ہو سکتی ہے اس لیے سب سے پہلے جو ہے یہاں ایمان کا ذکر کروایا گیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء باقی باقی آئندہ درس نرس کی جائیں گے باقر الحمد للہ جب تیار ہیں